خیر استاد لندن سے آپ پرواز کریں گے افغانستان کی طرف انیس سو ستانوے دو ہزار ایک ہے چوتھا مرحلہ ہے افغانستان کی طرف استاذ ہجرت کر رہے ہیں استاذ فرماتے ہیں کہ انیس سو ستانوے اگست کے مہینے میں میں نے افغانستان کی طرف ہجرت کی اور دسمبر دو ہزار ایک میں ہمیں وہاں سے زبردستی نکالا گیا افغانستان کی طرف میں نے کیوں ہجرت کی اس کے اسباب بہت سارے ہیں لیکن اس کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ چند ایک اسباب ہیں جو میں بیان کر دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نئے عالمی نظام کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں جس کی قیادت امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں ہے اور جس میں ہمارے عرب اور مسلمان ملکوں کے مرتد حکمران بھی شامل ہیں افغانستان کی طرف حتمی طور پر ہجرت کرنے سے پہلے میں نے دو بار جائزے کے لیے افغانستان کا سفر کیا ہے اور پھر میں نے افغانستان کی طرف ہجرت کر لی مکمل طور پر کیوں اس لیے کہ وہاں عالمی جہاد کے منصوبے کے لیے بعض معاون چیزیں مجھے نظر آئی ہیں ان میں سے پہلی بات شیخ اسامہ بن لادن اور ان کے منتخب افراد کا افغانستان منتقل ہونا ہے اور ان کا امریکہ کے خلاف بطور امت جہاد کرنے کا نظریہ مشہور ہوا جس میں انہوں نے امریکہ کے خلاف پوری امت کو جہاد کی دعوت دی اور یہ کہا کہ اخرج المشرقین جزیرۃ العرب اخراج المشرقین من جزیرت العرب یعنی جزیرہ عرب سے مشرقین کو نکالنے کا منصوبہ انہوں نے امت کے سامنے رکھا اور انیس سے جو افکار میرے دل و دماغ میں پیدا ہو رہے تھے میں نے دیکھا کہ شیخ اسامہ بن لادن اب رحمہ اللہ ہو چکے ہیں ان کی فکر اور میرے فکر میں کافی مطابقت اور مناسبت موجود ہے انیس سو میں میں ان سے اور ان کے بات ساتھیوں سے ملا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ ٹھیک رخ پر چل رہے ہیں ساتھ ساتھ شیخ اسامہ کی ایک شخصیت ہے ایک تاریخ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اخلاق اور ایسے امکانات اور ایسی سہولیات بھی عطا کی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں پوری دنیا میں عالمی جہاد کے رمز کے لیے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں بس میں نے افغانستان سے اس عالمی جہاد میں شریک ہونے کی ترتیب بنائی اور میں افغانستان آ گیا وہاں آ کر میں نے طالبان کے بڑوں سے بھی ملاقاتیں کی طالبان کے بڑوں سے ملاقات کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ افغانستان دوبارہ مجاہدین اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کا مرکز بننے والا ہے اس لیے کہ انیس سو پچانوے سے جو مجاہدین کے خلاف ایک استخباراتی جنگ شروع ہے اس میں اب سختی آ چکی ہے اور مجاہدین جو مختلف ملکوں کی طرف چلے گئے تھے پشاور سے وہ اب دوبارہ افغانستان آئیں گے اور یہاں پر دوبارہ سے وہ بہار نظر آئے گی اس لیے کہ طالبان کامیاب ہو چکے ہیں انہوں نے ایک اسلامی حکومت قائم کر دی ہے تو گویا کہ مجاہدین کے لیے ایک پناہ گاہ موجود ہے اور میں نے یہ گمان کیا کہ افغانستان میں انشاءاللہ شاء اللہ ان ایک مناسب ماحول مجاہدین کا بنے گا تو وہ افکار جو کہ میں اپنے دل میں لیے پھر رہا ہوں ان افکار کو میں یہاں پھیلاؤں گا اس بات نے مجھے افغانستان کی طرف کھینچا یہ بات بھی ظاہر ہوئی جب سے طالبان کے پاؤں مضبوط ہوئے اور ان کی حکومت مستحکم ہو گئی اور انہوں نے مہاجرین کے ساتھ عربوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا اس سے بھی محسوس ہوا کہ ہم طالبان کے ساتھ مل کر جہاں جنگ میں عملی طور پر شریک ہو سکتے ہیں وہاں ہم اعداد جنگ کی تیاری تربیت یہ سب کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالی نے آسان کیا تو عالمی جہاد کے لیے ایک نئی نسل بھی تیار کر سکتے ہیں ان اسباب کے ساتھ ساتھ اور ان اہداف کے ساتھ ساتھ ایک دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنے کی ذاتی خواہش اور ذاتی قناعات اور آرزو یہ میرے دل میں موجود تھی اور میں چاہتا تھا کہ یہ ایک نیا دار الاسلام جو دنیا میں وجود میں آیا ہے میرا بھی اس کے اندر حصہ ہو میں بھی اس میں اپنا حصہ ملا ہوں اس لیے میں نے مکمل اطمینان کے ساتھ اور مکمل عظیمت اور ارادے کے ساتھ میں نے افغانستان کی طرف ہجرت کی اور جس طرح میں نے گمان کیا تھا اسی طرح ہوا بہت ساری جہادی جماعتیں افغان عرب کے طور پر مشہور ہونے والی شخصیات اور مختلف ملکوں سے جہادی جماعتوں نے افغانستان کی طرف ہجرت کی اور انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار ایک تک ایک عجیب سی بہار قائم ہوئی دشمن دوبارہ سے اربوں کا افغانستان میں آنا یہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ ایک طرف جہاں مجاہدین کے حوصلوں میں ان کے تمناؤں میں اضافہ ہوا اور ان کے آرزوں کو مزید جلا ملی اسی طرح دشمن بھی بہت زیادہ پریشان ہوا دشمن نے یہ سب کچھ دیکھا کہ یہ جہادی اور ان کے انصار عالم عرب اور عالم اسلام میں پوری دنیا سے افغانستان میں آ کر جمع ہو رہے ہیں تو اس سے اس کو بھی بڑی پریشانی ہوئی لیکن یہ مسلمانوں کے امیدوں کا ایک مجموعہ افغانستان میں موجود تھا بل اکبر اما بلکہ مسلمانوں کی سب سے بڑی امید یہی تھی کہ یہ مجاہدین افغانستان میں جمع ہوں گے اور پوری دنیا میں پھر جہاد کا کام ہوگا حسامہ رحمہ اللہ نے بھی بہت ہی کامیابی کے ساتھ اپنے کام کو آگے بڑھایا انہوں نے بہت پرسوز اور دردناک انداز میں تبلیغاتی اور نشرشاعت کے کام کو آگے بڑھایا چونکہ ان کی ایک تاریخی شخصیت ہے اس لیے امریکہ کے خلاف لوگوں کے اندر ایک دشمنی ابھری اور میڈیا میں ذرائع ابلاغ میں شیخ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ کے افکار اور ان کی دعوت پر زبردست روشنی ڈالی گئی اور امریکہ بھی مجبور ہوا ان ردعمل کے جوابات دینے کے لیے کہ نہیں ہماری یہ ضرورتیں اور ہماری وہ ضرورتیں اس لیے ہم جزیرہ عرب میں بیٹھے ہیں وغیرہ وغیرہ ادھر ادھر کی باتیں اس نے بھی شروع کی لیکن اس مظلوم اور مقہور امت کے اندر ایک بیداری پیدا ہوئی اور ایک عالمی جہاد کی روح نظر آنے لگی جس طرح فلسطین میں انتفاظہ اور چچنیا میں انقلابی سرگرمیاں اور جہاد میں اضافہ ہوا اسی طرح امریکہ نے بھی اپنی دشمنی میں اضافہ کیا اور امارت اسلامی افغانستان کے خلاف کھلم کھلا دشمنی کا اعلان کیا اور طالبان کی حکومت کو گرانے کا منصوبہ تیار کیا اور ایک منظم حکومت کے خلاف باقاعدہ راکٹ حملے کیے اور کروز میزائل داغے سیاسی اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے اور اشاعتی اعتبار سے افغانستان کو محاصرے میں لے لیا گیا افغانستان کے خلاف اقتصادی سیاسی اور ذرائع ابلاغ کی جنگ پوری دنیا میں شروع ہو گئی ان تمام باتوں نے اس ماحول نے میرے دل کے اندر جو افکار تھے جو کہ میں اس کتاب میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس میں مزید پختگی پیدا کی اور پرانے جو مجاہدین تھے ان کے اندر بھی ہم نے ایسے افکار دیکھے وہ بھی یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ جب تک امریکہ سے نہیں لڑیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے استاد نے یہاں پر بطور یا دھیانی ایک بات یہاں پر کی ہے آپ اسے جملہ معترضہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو مجاہدین افغانستان میں اور طالبان کے دور حکومت میں جمع ہوئے تھے یہ ایک مبارک مجموعہ تھا اس دور حاضر میں یہ ایک تاریخی جہادی جماعت تھی اور میں ان کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں شاید کہ اللہ تعالی افغان عرب کے بارے میں مجھے کچھ لکھنے کی توفیق دے کہ جب سے طالبان آئے اور ہم طالبان کے پاس گئے تو انہوں نے کیا معاملہ کیا اور ہم نے کیا کیا انیس سو سے دو ہزار ایک تک جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے توفیق دی اس بارے میں میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں اس لیے یہاں پر ان تفاصیل کی طرف توجہ کیے بغیر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے